غازی تیرے جان جب تک سورج چاند رہے گا نہ بولو تو جہاں اندروں محبت کرد ہے بولو جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان جیوے جیوے نئے تحقیق صلى الله و سلم على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم صلى الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان له قلب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين نبا رسول الله والا علی کا و صحاب یا سید حبیب اللہ والسلام علقیا يا خاطم خاتم والا علی کا و صحاب يا مکین قلوب بل صدر ماہر سنا تو بعد اللہ جمنے نو ہر کمی گیتوں نجرات ساتھیوں سما تمام سما دار ساتھ جینڈ شریف آیوجل سایام اس اندر جو بیان کرنا ہے اس دنوان ہے مومن کا دل بھی عرش خدا ہے نے آخ فر آخرت بیان کرنا اس معوٹ فکر خالق کے آخرت آ جانی فیکرے آخرت فیکرے دنیا سارا کچھ میں چل جانا اللہ جل شان ہو انسان چھوٹا جہان بنایا اور کائنات بڑا جہان ہے اس جہان میں اللہ تعالی نے دو ارش بنا ارش اعظم جس اللہ تعالی دات نئی ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ جس کی وجہ فرمائے ارحمان آل الشتبا رحمان نے عرش پر استفاع فرمایا دوسرا عرش بیت اللہ کا بت اللہ اتحاد نئی خصوصیت ہے جس کی وجہ اللہ نو اللہ دا گھر تیسرا دا چھوٹے جہان انسان د دو جہان نے کائنات جڑی اعنات جیسدی بڑا جہان ہے انسان چھوٹا جہان ہے اس جہان نے اللہ تعالی نے عرش بنایا اس تے استفاع فرمایا دوسرا بیت اللہ تیسرا ارش اسد انسان بچ اس جہان عرش نے اس چھوٹے جہان چکر اُن مومن کا دل آوم روح نل ن اللہ تبارک و تعالی ذات نال مناسبت روح بدن چ نہ تو فرشت ہے اگر ہے سے آ جی پھر اس دل آ عرش ساری خدائی نال محیط جس طرح کے پیاز فالیاں اللہ تعالی نے ادا پیتا رکھا چھوٹا جا چار پاسوں فالیاں ہوں نے پیاز دیا چار پاس ان آسمان نے زمین نیا زمین و پیتے واگ پی آخری پردہ آخری فالی سمجھو رشا گیا اس آرش آزم اللہ تعالی ایسا بنایا کہ شاہ رحمانی اپنی ابی بخائی وہ مرکزی سیکٹریٹ جیو سیکٹریٹ چو آڈر جاری ہند ملک یا سوبے چھتو اس طرح حکم جاری ہند شاہ نے رحمانی اس واسطے آخ رحمان اُن آخر نے جڑا اپنے تے غیر سب تے رحمت کرے ارش تحمان اے سب رحمت تقسیم کر دیت اللہ رحیمے رحیم رحیم اُن آخ د جڑا صرف اپنے انو رحمت بنے بن بیت اللہ کی رحمت صرف اپنے نو دومنا تیسرا مومن دا دل ہے اتحاد ذات اللہ تعالی قرآن مجید بسم اللہ شریف چزرگ فرماند ان تینا ارشا والی اشارے بسم اللہ الرحمن عرشت رحمان ارشتے رحمان کابت اللہ چ رحیم دل مومن اللہ حدیث شریف چایا فعنا اسم اللہ ہے فی قل و ہر مومن کے دل میں اللہ کا اسم ہوتا ہے اور اسم ذات کا آئین ہے یا غیر مسئلہ کلام دا تو ضرور قلب مومن دے وہ ذات کی تجلی ہوتی اس روح نالی رات نال مناسبت اور ارش نس اس مومن دے دل نال مناسبت چار فرشتیا نے ارش خدا نو اٹھایا کنیا فرشتیاں نے قیامت کا دن ہوئے گا ہو جانا دنیا میں چار فرشتیاں نے چکی مومنٹ دل اللہ تعالی چار شفتہ رکھی جنہ نال مومنٹ دل نروج مل جائے چار فرشتیاں نے ارش ن چکی چار شفتہ مومنٹ دل نو چک دیا ڑی چار شفتیں علم و قدرت ارادہ کلام اللہ تعالی علم والا ہے مومن دل علم والا ہے اللہ تعالی قدرت والا ہے مومن دل قدرت والا ہے اللہ تعالی ارادے والا ہے مومن دل ارادے والا ہے اللہ تعالی کلام والا ہے. مومن دا دل کلام والا یہ چار مالک سونے نے مومن دے بخشی ارش بلندی اور اٹھاونا چار فرشتیاں اور مومن دل نو چار سفتان اے چار سفت مومنٹ دل, دل چین جیڑی افتتا سفائی ہوں دی, دی چماں کا تعلق اللہ تعالی تو ہٹیا رے کسی ہوخلوک نہ رہے خالق تو ہٹیا رو تعلق تو گفلت شمار ہوں انا چماندہ تعلق ربنا جڑ جاوے تو او ذکر شمار ہوں او سلے مرفت شمار ہوں چار صفتاندہ تعلق مخلوق نال ہووے خالق تو ہٹیار ہووے تے غفلت ہے خالق نال ہو جائے پاہ میں کلیاں تنہائی خلوت میں مخلوق رہن دے رہدے یہ تعلق چار سفتوں دا اللہ پاک نال ہو جاوے تو ان مارفت یعنی علم دا تعلق رب نال علم دا تعلق رب نال ہو جاوے ارادے دا تعلق رب نال ہو جاوے قدرت کا تلو گی رب نال ہو جائے کیا مطلب علم خرچ کرے تو اس ارادہ خرچ کرے تو ہودرت خرچ کرے تو واسطے کرے کلام کرے تود نہ جسل چاریا چیز کلہ جڑ جائے اس لئے مارفت آ جائے فیرے مارفت جے ود دی اس طرح مومنٹ کا دل عروج اور, اور ترقی پہ اور اللہ تبارک و تعالی دیا شانا اس دل دوتے عرش آدم واگ کو ہونیاں شروع ہو <سطح> <سطح> <سطح> سمجھ آئے لیکن ان چار سفتوں دا تعلق اللہ سونے مرشد کامل دی نظر تو بغیر نہیں جڑتا تص غفلت لگے پھر نہیں علم ہے سڈے اندر لیکن ادا نہیں ہند تعلق ادر نہیں ملتا ارادہ ہے تو دنیا کا تاقت اس دتی اس نو لیکن خرچ ام زائ کام دنیا دے کم کلام ہوں تو یاوا گوئی جس وقت مرشد نگاہ کرم فرما ہے ان چارے سفتوں دا تعلق رب نال جڑ جی اس, اس وقت مومن دا دل عرش خدا بننا شروع ہو جم آئی کہ نہیں او توجہ دیا جد بس رب آل دا ان سمجھ دل چار سفتان نے فرشتے بن کے چکنا شروع کر دن بلندی بھی دن گیا چارے سفتان مومن کے دل نو بلندی بھی تے وسعت بھی دیا جی می جی مارفت آ میں مارفت ہے کر کے فلانا ولی سیر ارش دیاں پہنچا سفتان چک کے لے جانا کیوںکہ ان چار سفت رب چار دی وجہ اللہ راب تبارک مطالعہ دیاں چار ہیں سفت جیڑی اندر جڑ مر قدرت آڑا، ایس دی محنت اور کوشش دے مطابق اس راقد بھی, بھی اللہ اکبر تو پھر کسے دا دل کھل گیا زمین جنہ کسے دا کھل گیا پہلے اسمان جنہ کسے دا کھل گیا دوجے اسمان جنہیں تو جو غوث پاک میرا ورگا ہے پورے خدائی جنہ اللہ پاک نے فرمایا کافر دا دل اسا تنگ کر دینا دئیے کنہارا جا جس کافر دا دل تنگ تو اتو پتا پیا لگتا ہے اشارہ کہ مومن کا دل وسیع ہو جائے تا کر کے جس اللہ بندے نو سی سمجھ نہ چھوٹے دل دا بندہ بےچارا سوڑے جہ دل دا ہے سوڑا چھوٹا وڈا ایجی وڈے وساج جی بندیا کے قد و چھوٹے ہوں اسی طرح دل بھی دے بڑے چھوٹے ہند چار شفتہ دی وجہ مرشد دی نظر کرم ہوئے تو چار شفتہ دی وجہ مومن دل نیلاو ہے اور بلندی ملتی تاں کر کے جس دے دل, دل دوتے راہ میں اللہ تعالی دی طرف فضل ہے وہ اپنے آپ نو اچیا ہوں خاچ سمجھ نہیں لگی لے. تو چار شفتاً چار فرشتے بن جرش نو چکن والے فرشتے چار یہ سارا خدائی دا نظام فرماند بزرگ فرشتیا ہر قطرہ بارش کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے یہ خدا دا نظام اس بڑے جہان فرشتیاں نال چلتا ہے تو مومن دے دل دا نظام سفتہ نال چلتا جے صفتہ ہیں تے اے پھر زندہ ہے تے جہان سفتیاں تے او چار سفت مرشد دی نگاہ ملیاں توجہ دھیان ہویا پھر ہویا غفلت سی یہ سی پتہ نہیں رب کتنے مرشد دی نظر ہوئی معرفت آئی تو پھر آکھیا کسے پاسے بھی نہیں دل جی؟ نہیں فرمائی جنو کلندر اقبال نے مومن کی توجہ جو کچھ فیض ہے اللہ تعالی دے فرشتے جہ رب ناجیز دستانی سرکار نسے تکیا کہ اکھا سرخر نظرا چکی بیٹھے نے کسے پوچھا حضور کی کر درمایا میں فرشتیا نچنا دسو رب کتنے آ تو وہ اگو کہ با جا ات مشہور ایڈے کو اقبال فرماندہ وہی اصل مکان لا مکان ہے وہی اصل آواز آواز نوکی کر دیتا وہی اصل مکانوں لا مکان ہے مکان کیا شہ ہے انداز بیان ہے خضر کیوں کر بتا کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے سمجھاواں فرماند کلندر اقبال فرما ہے فرما ہے مکان لا مکان دی اصل خود رب مکان کندھا بیان فرم خضر, خضر تو مچھی پوچھے ماہی مچھلی نے اگر خضر تو علیہ خضر سلام تو مچھی پوچھے دسو پانی کت گل دی لطافت دے توجہ فرمایا اگر مچھی حضرت خضر تو پوچھے سونیاں داس پانی کی تھے تو خضر کے میں دسم کی دسم یہ ہویا کھنگے چلیئے تو اپنے اڑتھیان کر اپنے وچ گم ہو تو پانی دے وچیئے پانی تیرے تو دور مچھی بڑی بھی پانی رہی بھی پانی اگر پوچھے حضرت تو سونے آ دس پانی انہاں کی دسنا کسنا صرف ای نظر چ پان گے تے مچھی دی توجہ ہو جانی ہے یہ مطلب غفلت سی پانی پوچھ دی سی جے خضر دی نگاہ پڑ جاوے پھر پانی پچھن دی لوڑ نہیں ہر پاسے پانی ہی نظر آن دائے مرشد دی نظر نہ ہوے ہو پچھ دے رب کی تھے وے جے اوہ دی نظر ہو جاوے پچھن بھی لوڑ نہیں پھر رب دے بچی رہن ہے وہی اسے لے مکانوں مکان ہے مکان کیا شہ انداز بیان ہے خضر کیوں کر بتائے پتا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ادر ویگ ایک سجنا ایک شخص نے خواب تھکا خواب تکیا تک میں اللہ ارشنوں نوڈا دتا ہے تابیر پوچھنے تر پیا عالمہ کھڑ گیا پچھیا آہ میں اس طرح دا خواب دیکھیا کی تعبیر بندی دیئے عالمہ نے آکھیا ساڑے واسدی گل نہیں با یزید بستامی دا سکدہ ہے پیا حضرت با یزید بستامی دے پینڈ والے وے خیارستے دے اندر جنادہ آریا ہے پچھیا آکھے دا جنادہ ہے ارض کی تی لوکہ حضرت با یزید بستامی دا جنادہ ہے پریشان ہو گیا کہن لگا ہائیو میں تے پچھن آیا ساپڑے خواب دی تعبیر تے آپ دا ویسال ہو گیا تعبیر ویچھے رہ گئی چھوچے آ چلو ایک اللہ دے پیارے دا جنادہ موڈا کیوں نہ دیوان جدو موڈا لائیا جنادہ نو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے فرما نے جا بے لیا تیرے خواب دی تعبیر ہو گئی ای, کیوں کل اللہ مومن دا دل اللہ مومنٹ دل اللہ کا دا ہوں بعد جدید دا جنادہ چکے ہی سمجھ لے میں اللہ دا ارش چک لیا توجہ ہے توجہ ہے قربان جاو اللہ دیا بندیا قلب مومن دی شان مو مومن مومنٹ دل دی کہ عرش اللہ تبارک و تعالی نے چار سفت اتنے رکھ توجہ ذرا چار سفت ات رکھ چار فرشتہ دی مناسبت ارش ن چار فرشتیاں چکی ہے مومن دل نو چار شفتان ہے قیامت کا دن گا ہوا چار اٹھ ہو جانگے, اٹھو جانگے، تو قربان جاو جدو مومن قیامت نو اٹھے گا اے دے چار شفت دگنیا ہو جان گیا علم ود جانا ہے قدرت ود جانی ہے ارادہ ود جانا ہے کلام ود جانی اس وقت مومن ہے اتو ہی پھر مومن شان دا پتہ لگنا ہے جیڑی اتے چھپی ہے ان لوگ جی اس جہانچ انہ دیا شانہ منع والے نہیں سمجھ والے نہیں اس وقت جا کے تجویز فرق ایمنٹ اللہ دلی ورگی ہو جانی مومنٹ دل آنٹ مومن کا دل ولی ورگا ہو جانا ہے ولی دا دل نبی ورگا ہو جان نبی دا دل سمبیا ورگا دل سلام دل, دل دی شان بیان نہیں ہو سکتا شیخ شہاب الدین سوہر وردی فرماؤ دینے ہر مومن دا دل قیامت نو ولی ورگا ہو جانے ولیاں دا دل نبی ورگا ہو جانے نبیاں دا دل سید لمبی آدھا ہونجے میں دل دنیا میں سی اس طرح ہو جانے اور نبی پاک دے دل دے حال نو بیان نہیں کر سک دے کیونکہ اتے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں صاحبِ روح علمانی نے ترتیب لکھی قربان جاوان رب وحد اولا شریک مولا قیامت تالے دن مومن توجہ درہ مومن دیشان ہے جو دگنی کر دے گا لیکن ایتھے اینہ ایک نکتہ سمجھ لے دگنی جو ہو جانی ہے ایتھے آم مومن دے اراد دینا چیز نہیں بندی جو دل چاہے گا ملے گا اتے ہاتھ پیر ہلاو دی شہ حاصل کرنے لڑ نہیں ارادہ ہوئے گا شہ موجود ہو جانی ال تھے مومن کا ہر چیز نو جان رہا انہیں قدرت مومن دی مومنٹ ہو جانی ہے جیڑی شاید بلت وجو فرماگا کرنی جائے گی کوئی شاید کو بئید نہیں ارادہ کرے گا شہ موجود ہو جائے گی کلام کرے گا کن دہ بنتی جائے گی اللہ دی شان کن کہہ کے شہ بنا دینے دہی شان قیامت دن ہر مومن دی ہو جائے گی اگر مومنٹ دردے نال توجہ دور جنت شہ موجود ہو جانی فرق نہیں آنا ان دی شان نال فرق نہیں تے رب واہد شریک مولا نے پھر جنت دیاں مثالاں کائنات چ رکھیاں دنیا بچ نہیں بندے تعنات رکھی رب المیل نے جنتر رب المین ہر مومنٹ نو سب ارادے نال شہ موجود ہو جانی ہے ادا علم ہر شہ نوہیت ہو جان ہے ہر شے نو ویکھ لیا ہوے گا جان لیا ہوے گا جو چاہے گا کردا جاوے گا ارادے دے نال مخلوق پلنی ارادے دے مخلوق چلنی ہے جنت دے اندر مومن دائرے دے نال جے مخلوق چلنی ہے تے اللہ تعالی نے اس جنت دے بندے دی مثال دنیا وچ بابے فرید ورگی بنائی سبحان اللہ اس پاگ میرا ورگے اوسے اللہ تعالی نے جنت دے بندیاں دی مثال بنائی تاکہ کیلے ویکو تو کیلا یاد آوے آبے فرید نو ویکھو مومن نو اپنا جنت دہال یاد کہ یار ایتیں بھی تے ایسے بندے ہیں جہد کرتے نے شہ موجود جے ارادے نار مومن دے ارادے نال خدا ہی چلن لگ پے تے اے شرک سمجھا جاوے پھر تے مشرکان دی منڈی جنت لگ جاوے تے جے ہوتھے شرک نہیں تے انا دی مثال کرے تھے ہو جاوے تے مثال لال شرک کے ہو جاوے پر فائد بندے اگر یہ عقیدہ نال خدا خدائی چلنی شروع ہو جاتی اگر اس عقیدے شرک تے جنت سارے مشرقی ہونی ات ہونا اللہ ابھی اسباب ختم یہ نہیں تین فصل خوراک لےنی بیج کڈنے پینے نے ہل بہنے پینے نے نہ خوراک لےنی اراد خا د ارادہ نہیں فرمائی ارادے نال اللہ تعالی علم قدرت ارادہ کلام شیخ اکبر فتوحا تک فرماندن جنت کا مومن نافذ الاقتدار ہوگا او دیا چار شفت دگنیاں ہو جان گیا ہن آپ ویک سرکار دگنیا ہو چکن والے فرشتے دگنے ہو جان گے اس طرح مومنٹ دل دیا سفت دگنیا ہو جائیں سمجھ نہیں تو اللہ دیا فکیری رب واہد شریف مولا نے اس دل نال دا سانو سجے خبے کی دھیان سانو اسے دل رکھنا ہے سان دھیان اس دل و رکھنا چاہ فقیر فکیر فرما نے فرمایا نارب عرشی ملا ملیا ملیا نا رب عرشی ملا be ho na rab ilm kitab bil ya mil ya na rab ilm kitab بی جتدا منشی پڑیا بہو بہو جتنا منشی فیا بہو اص چھٹے کل الاپے حاجی خواجہ محاول قلمبر جی خواجہ پاک بہاول شہر کلمبر جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا مرشد کا دھیان ہوا دل دیاں سفت کھلنیا شروع ہو گئیاں دل کھلیا اچا بھی ہوا کھل بھی گیا اور اللہ دیا بندے ادھر پہلوں بھی یاد کر گیا پھر تکرار کر دینا جدو یہ چار سفت کل دل نل ای وسی ہو جانا کامل دا کا ملتا عرش ساری خدائی نو گھیری کھڑا ہے ساری گھیر اے، ارش فرش مومن ساری کائنات دے دل دن دے، لگتا ہے جی تمبو پیا زمین تمبو لگا ہوئے لگتا اے... تا بزرگ لوگ فرما دے نے... لوگ کہ زمین دو قدم ہے سڈا ایک بھی پورا نہیں ہوں دل ایک ایسی ہو جانتا ہے کہ خدا ہی ساری انج لگتی ہے دل در زمین دے پیے انج یہ جی حدیث چاہد ہے جی بہت بڑے میدان چنگوٹھی پئی ہو پھر پہلا آسمان اتلے دلے ایو پیا جی انگوٹھی پیس تو اتلا او پیاس تو اتلے دل تھلے تھلے آلہ اچ پیا اتلے تھلے آڑا. عرش آزم در کائنات ساری اج پی ہے جی انگوٹھی پی ہوں وڈے میدان چوس پاک میرا ورگے دل کھل جائے ترش فرش اج پیا ہوں انگوٹھی جی پئی شیر عام تسا سنے آئے سلطان بہو سرکار کا مطلب اج سمجھ آنا ہے جہا سلطان نے فرمایا دل کر سمندروں گے ایک کال ایک ہوتا ہے ہال ہٹ برتھی ہو رہے جگ ورتی ہو رہے میں جو بیان کرہ سلطان باہو تو سن کے بیان کر رہا سلطان باہو کسی تو سن کے نہیں اپنے دل دا حال ویخ کے پیا بیان فرما فرما دل دریا سمندری رو گے کون دل دیاں جانے جڑے جڑے بیڑے تمبو دل دا مہا مہالم ہوئے بہ سوئی رب شانے جا اللہ تعالی روحانی شانا ہوں یہ کائنات جو سائنسی کمال ویکتے جی نا یہ ادھر اگ ل لگتے بچیاں بچیا کھیل ہی لگتے گیا جنگ فرما میرے کو چڑھ دن آدھے نے مینو دس دینا ابدل کا درا سڈے کی کچھ ہونا دام نام اے حقیقت ہوئی ہے وہی اصل مکان مکاں ادا نام لیا اصل پیدا کرب ہی دس دینا دراصا کرنا کیوں ارش بن گیا دل ارش بن گیا جہڈر اتو چلتے اتو ہی چلن لگ پ قربان پھر وا روح شریف ہاتھ چلا جدر ارادہ کرے او توجہ تو فرمائی اتو ہی پتا لگ گیا جد حضرت سفینا پاک شیر آیا جنگل اخ بخائی فرما نیا مولا رسول اللہ او میں رسول اللہ دا غلام پوشن مار کے اشارہ کر کے اپنی کنڈ کے بہا کے نال دال چڈ آ لرش بن جاوے او چیزاں مسخر ہو جفی نا تائی سننا ہی سفینہ نئی اور سن رہا ہی راہ جانے کے گلام رسولے اسی غلام الا دے جلال پور جلال پور جٹا نہیں جلال پور گرت ہے جلال ات دس جنہاں دے کول ٹھہرے سن دے دا رشتہ دار نے سات برا کنے؟ اُن آخیا جی سات پرا جہ یہ جد لڑتے نا آپس مکا نہیں مار دلتی مار دکے بھی جی ماجرا اہ اول سڈا سی دا فقیر اولاد کوٹے چپے کہ بابا بچے دے گا تو جان دیا گی نہیں تیری سنگی بیبیاں بھی سادہ بابے بھی اسلے سدے بابے ہوا آخیا چڈ جان اللہ دی بندی جان دکھ بچے میرے دے گا دے میں جان دیں تینو میں نہیں چھٹ بابے ہورا فرمایا اچھا ان کر سات چوڑیاں بھر کے میری گوڑی نو ریت دونوں دی ریت کو گوڑی کھا बापे दी लेकिन भी किसी, दी कर, किती हुए, खा दो खा गई सत मैं अपनी घोड़ी की सूह बन दी ऊरी खोल घोड़ी दूह तो तेरी हूं दिल अर्श बन गया आर्डर पे चलता है अर्श को चलते सर इथ पल फरमाया सूह खोल ए बन ली हूं क्योंकि उन्हें फरमायाड़ी दूह बननी है तेरी खुली हुई है ہوئے پے ستے جی نے لڑنے جدو گوڑیاں لتوں مارتے سمجھ نہیں تب یہ سسو اگر ایک بندہ یہ دعوی کرے دعوی بلکہ سارے تو توجہ میری گل کہ جی فلانا بندہ ایسا ہے اللہ تعالی ایسا علم بخشے बंद नी बाल तो बंदर हाल नगर कोई बंद घर च बैठ गया ओनू पुकारे جن بھی جاند گھر بھی جاند کیا او جدو آواز اٹھے گی پکارا بھی جانے گا میرے خیال سے دنیا کا چکل بندہ ہی آخ گا کہ یار وہ ٹھڈ دال بھی جاند دا کی پیڑ نو بھی جاند بندے نو بھی جاند جان گھر بھی جاند گھر دال بھی جاند لیکن جے جی گھر چ بیٹھ کے کوئی او پکارے اسی نو آخ یار سن لا میری میرے واسطے دعائے چکر یہ نہیں وہ جاندہ چکل بندہ جڑا پکارنا یہ بھی تو اس کے احوال میں کسم ازاد جی قبضہ قدرت میری جان ہے اللہ درآن دے دی دے گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندن میں حال جاننا، تو تو آڈے کار دے جاننا. اگر عیسا لئے سلام فرما جان بھی نہیں فرماندہ نبے بے ماتا کلو ماتی ماتا اس سے اشارہ بجو تک یعنی کھانے پاگل ہی آخری کھانا تو جانتے پر پینا نہیں جان چلو جی کھانا پینا مان لیے پر سونا نہیں جانا بے وقوفا ایک حال ایک حال کو بیان کر کے باقی سب کو اس پر ہر <تصفح> <تصفح> بندہ ہے من کا کہ یار فلانا دوروں بیٹھ کے میں برقی جہی پاؤں گا جاندہ جدو ٹھڈی جان اوکھ رہا ہوں جدو میں کوٹ دا پتہ نہیں لگنا گلسم لحاظ لال اگر ماہ کریے تمہارے حال کو بھی جانتا ہوں تمہارے گھرو حالات کو بھی جانتا ہوں میں تی جاننا تیردار پلے ملکے چاہے کہ سو پتا کوئی نہیں سو جدو پوچھے گا تین دستے بھی رواں جی اللہ تعالیٰ جہال چاہ س مہربانی فرما حال بڑا پیڑا اللہ نیبارے فریاد چکر تے سمجھ لے وہ سن بھی رہا ہے اور پھر کریم تال کدو دے گا دعا بھی کر دے گا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی تحتل اسباب اور فوق الاسباب فوق الاسباب علم فوق الاسباب علم اور قدرت حضرت عیسیٰ کے بیان میں ثابت ہوا اور فوق الاسباب قدرت اور تصرف حضرت سلیمان تے سرے اگے باقی سارا कुछ جو کچھ ہے ثابت ہو جانا ہے یہ دو اس ذات پاک نے دس قرآن اسباب کی کرنا کیسی عجیب بات ہے یہ کہنا کہ دور سے سننا یا دور سے دیکھنا خدا کی شان ہے دور سے دیکھنا دور سے سننا دور سے کرنا خدا کی شان ہے یہ کہنا کتنا غلط ہے کتنا غلط ہے یہ صرف اس کی شان ہے اور کسی کے نہیں ہو سکتی اتان بھی ثابت نہیں ہو سکتی کتنا بڑی غلط کیوں کہ ہوں موبائل نکلا ہے پتا نہیں ہو بلاو نکلیاں دوروں پیا ویک پا سن دزار بھی بھائی اگر دور سے سننا کرنا جاننا یہ صرف اللہ کا خاصا تھا خاصا ہے خاصا رہے گا کسی ہوری آستے منیا ہو جانے پھر موبائل آم تو سارا جو کچھ ہن دور تو ہوں پیا یہ پھر ہر بندہ خدا بنیا تھا ہر بندہ خدا نہیں تو پھر معلوم ہو رہا دور سے سننا جاننا کرنا اس سے خدا نہیں بنتا خدا سے یہ بنتا ہے متعلق غلط فہمیا جڑے پیدا ہونے ہے پتہ نہیں کیڑے کہڑے رنگ چ رب نے زائل کرنا ان بغالتیا گلط فہمی نگ چ ایک رنگ آ گیا. دور دی سنی دی پی ہے دور دکھی دی دی پی ہے دور دیکھیں یہ دی دی دی دی سارا کوش ہو رہا ہے پر رب نہیں تے جے ہوں اے پیتل تھوڑا جا سی یہ سارا کچھ ای کر جس غوث گوس میران دے دل نو رب سونا رنگے نار، اگر او دے واسطے منیا جاوے تو کوئی بے وقوف ہی جڑا گا ایتھے رب بن گیا اور رب نہیں بنیا سونا جملہ آیا ان باتوں سے رب نہیں بنتا ان باتوں کو رب بنا تا توجہ فرمائی نے آگے سمجھ کے نہیں آئی دل عرش بن ہے دل عرش بن جا جو کچھ عرش تو کہنا ارشد اتر لے مومن مومنٹ دل, دل تھی اترنا شروع ہو جا بہت بڑی گلتی ایل گل پچاس خیر وہ ایک الگ موضوع ہے کرنا کہ مومنٹ کا دل بھی ارشر بڑی جنہوں نہیں بنیا ओ हैं दोस्म एक जनने न मन भी नहीं। ओ माहरूम हो जाते एक जिड़े इंज बनने मन भी लेंदे ने उन्होंने फिर कहें पीर ने समझ नहीं लगी تو بز فرما نے وہ بندہ محروم نہیں ہوں جڑا فکیر نہیں کر لو اللہ تو بھائی میرے مومن کا دل بھی ایک میں موضوع نو تیار کیتا ہے موضوع کافی نے لاہور شہر چنشاء اللہ بیان کراگا یا ہو سکتا ہے کل می چلار تھے کوٹ کوٹرا دشن بیان کراگا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کی ہوں فرشتوں اور انسان میں کس نقطے پر آ کر فرق ہو ان شاء اللہ کل کرا یا ابن تحمیا کے بارے میں شریف کو پڑھنا کن لکھے ارے بھائی ابن تحمیا صاحب کا علم وہ سمندر تھا لیکن عقل ان کی دریا تھی اللہ بہت باد کمال شخصیت تھے لیکن اگر عقل برابر ہو جائے ہم <laughs> <laughs> ان کے علم کو سلام کرتے ہیں لیکن عقل سے پلا لیں ہاں اتنا بات ضرور ہے اس کی وجہ سے میں ان کو ادب کے ساتھ پکارتا ہوں علم کی تعظیم کرتا ہوں عقل سے بنا مانگتا اور ان سے امت مسلمہ بزرگان دین کو مشرق اور کافر کہنے کی جو غلطی ہوئی تھی اس سے وہ توبہ کرتا یہ حوالہ مجھے میرے پاس پہنچا ہے انہوں خاص خاص پختہ پختہ اور بڑے ہی پکے عالم امام رضی زاہبی انہوں نے شیزر و علام نو بلاج لکھا ہے آخری سال ان شاہ مشرق کے کافر تو بالکل انہوں نے توبہ کی تھی میں میار اگوں تو یہ نہیں آخنا مسلمانوں نے بارے وڈیلتی تو توبہ کر گئے نا باقی جو کچھ ہے فیقی فروئی مسائل تبارک اس واسطے میں برا بولنے پرہز کر د لیا علم اکبر مناخ مروسی کے مطابق اچھا دوسری گزارش خصوصی کرنے ایک تو سڈے سنگی خیال رکھنے کا. کاغذ مبارک چوک کے عام جلائے لے. کیوں یہ مراد شیطانی لوگ شیتانی لوگوں نے تو او فتنہ بنا دیں دن ویکیا جی جی انہیں انہیں قرآن پاک ساڑ دیتا ہے اللہ کا نام ساڑ دتا فلان ساڑ دتا ہے تو گستاخ ہو گیا فلان پرچا کرا چڑھ گیا شری حکم جانتے یا جانتے ہیں تو جان بوجھ کے ڈنڈی مار جان باہرل فتنہ بن جان دن تو اس طرح پرہیز کرنی سریان شہید نہیں کرنے قرآن پاک ویسے بھی شہید نہیں کرنے ہوں ایک سورت ہے ہردیشریف نام پاک بزرگ لکھیا ہے لکھیا ہے سوائے سالن دے کوئی حل نہیں کیوں اگر اس طرح رکھنے تو ریتی لہذا ہوگا شہید کرنا آگ ویسے بھی پاک کرنے شاید شہید کرنے کی نقصان ہے روٹی پک بھی کولیا نہیں پکانے جاگ چگ بلتی رہی روٹی پک بھی رہتی جی وہ پلیت روٹی پلیت ہونی چاہیے اسی طرح سڈے بلال کھڑے نے سامنے آ نہیں آئی ریٹائر فوجی اچھا اتو مطلب پاس رح ادھر انہوں نے شروع کر دیتا کاغذ مبارک سبحان اللہ! آہ! آہ! سال ان کاغذ مبارک چکتے رہنے تے او اور ایک جگہ سے جلا رہے سن شہید کر رہے سن اخبارہ ابھی کسی نے جد بازی اچانک انہوں نے یہ جی قرآن ساڑیاں اگوں بچارے دا حال یہ کم ہے ہی کوئی نہیں کسی قسم کا اہ بس کاغذ مبارک چکنا ہے ٹکانا بھی کوئی نہیں روزی کپڑے تو تنگ اتو ہوں کے کی پیسے چاہتے خدمت کرے دسا تک رحم دینی کیس بچارے گل کی وکیل ادھر ادھر میں بج بج کے سفارشا سفرشا بھی پی تو ویخو ہزار آ سو آ سو آل دسا کوئی بندہ خالی نہ رہے تھے اسے دن ایس دا کام بن جائے انشاء اللہ بن جائے رکھ رکھتے جاؤ اج ویخنے بھی نعرے کنارتے جب کام کنا کرتے سن سو کے شعر تے سن سن کے تقریرا تو سب میرا سنگ پڑوا دیتا ہے